اپنے گھر میں بیٹھنے کی توقع کرا کسانوں کے گھر میں بیٹھنا بیٹھنا لوگ صحافت کی بات سمجھتے ہیں مگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھنا فخر کی بات ہمارا مقدر ہے کہ ہم منتری کے گھر نہیں بول <سؤال> گیا <سؤال> گھر <سؤال> میں بیٹھنا کسے چاہا گھر پہ بلا لیا کسے چاہا چوک میں بیٹھا لیا کسے چاہا گھر پہ بلا لیا زمانے کی قسم خسارے میں ہے بے شک لیکن جو لوگ نہیں, نہیں. د آپ سن نہیں سکتے آپ کا مرا ہیں آپ چل نہیں سکتے کام کیا کرتے دنیا اس کو آ کر سلام کرتی لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہے ہم جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ اللہ نے اپنے دربار میں آ کے اللہ رب الزت میں کس لیے کی ہم تو سوچتے ہیں بحث زندگی میں خوبصورت دنیا کے نظارے دیکھنے کے لیے کی نہیں ہم سوچتے ہیں بس ایک دوسرے سے ملاقات صفاح جانے رہنمت کا جروائے جہاں آنا کی بیٹھا ہے اور جن آنکھوں کو جروائے مستفا کی چاہتا ہے پھر جو کہتا ہے ساری کائنات حیث ہے پکر کوئی حسن ہے تو معاملہ کے بیٹھے کا ہو سکتا ہے ہاں ہاں ہاں مگر صاحب ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے کہ جروائے جہاں آنا ہے تو دیکھتے حضور کو دیکھنے کی طرف ہے سب میں ایمان کے ساتھ دیں یہ چیز کو کوئی احسانی جس میں نہیں جس نے کرما پڑا سرکار کو ایسے دیجئے جن کو دیکھنے کے لیے کھیلنے کی بات ہوتی رہیں اور جمع جس طریقے سے آسمان ایک نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے ایسا نہیں پھر کیا کرنا پڑے گا اپنی آنکھوں کے پردے سے جب نیتیاں، نیتیاں، ترتے، ترتے، اپنی نگاہوں کو لگا کر اتنی ہو جائے گی. کہ کہ مصطفیٰ کا ہے جہاں نظر آج لیجیے سرکار نہیں ہے سترہ یعنی کتاب کے, کے احسان رکھتے نہیں ہے احسان کر دیتے ہیں امام سیودی نے تو کتابیں لکھ دی بارے میں سرکاری گورم علی سلام کو ڈائریکٹ دیکھا امام احمد بریلی شریف سے ایک چٹائی پر رہے لیکن ایک گزری ہے, ہے, ہے تو دوسری بات انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالی کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر انسان کی زندگی کا وہ حصہ جو اللہ عزت کی عبادت میں گزرے के है वही बेहतर अगर के साथ है, तो फिर चमकदार चमकदार होते चले जाओगे और जिंदगी बगैर बंदगी शर्मिंदा होगा ایک قصہ یاد آ گیا اور خطے میں اپنی تدیب نشین ہوئے تو انہوں نے وہاں کے حکمہ دانشوران ان سب کو بڑھوایا اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اس علاقے کا بہن کیا دعا کیا کہ کی دیکھیں اس علاقے کا حال کیا نام لکھا ہوا اور تو جتنی بھی خبریں انہوں نے دیکھی کسی میں ڈیڑھ سال کسی میں دو سال کسی میں تین سال کی ان کو بڑا اور واقعی ہے. انہوں نے سارے داروایا اور, اور پوچھنے لگے یہ بتاؤ جب میں جنگ کر رہا تھا تو جنگ کرنے والوں میں بڑے بھی تھے جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے سب سے لڑے مگر میں قبرستان گزرا مگر دیکھیے سب غلط نہیں کروایا جاتا کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا کہ جان دیوی مشکل ہے تو انہوں نے جان کی بتائیں کو عبادت کی ہے بلکہ جتنا وقت عبادت میں گزارا ہے لکھا حضور دنیا والوں کو کا دیا جا سکتا ہے اللہ کو نہیں دیا جا سکتا ہے इसलिए अल्लाह को जानता है ये जितनी इबादत करके आ जाए हमरा काम करने का सा एक दिन में 24 घंटे 24 घंटे में 10 मिनट मगर के 10 मिनट जहर के 15 मिनट सब ले लीजिए चाहिए तुम बेश होंगे लेकिन 10 मिनट 50 मिनट अगर पांचों पड़ी कितना 50 मिनट 10 मिनट और इसका ले लीजिए एक घंटा एक दिन में एक घंटा ही बात है 20-led-29 24 घंटे परेशान किया हमारे पास वक्त नहीं है चौबीस घंटे में से दुनिया भर की बातें तब जमाने वाला नहीं है तो ना तो तो ये दुन्या है है कि में आपको के के के जो घंटे हमें बॉडी को रखता दुनिया दुनिया आप अंदर कभी पास जाकर चेक तो कि अपने आपने दो मिनटर पैर कौन लगते हो رکھو خون, دیکھو خون کی دوران کو بھی پور سائ دن میں دو سے چار بار اگر سر کو جا دیا جاتا ہے تو خون کی دوران جو ہوتی ہے میں بےاہر بےزتی ہو جاتی سر نیچے ہو جاتا ہے مذہب کے لوگ تحدید کر رہی ہے کہ جب انسان میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا لیکن چاہتا ہوں لگا کے مر سکتی है پیسے تو رہے گا بہرحال سے مسئلہ دوسرا رکھتا ہو قرآن مقدس کی سے پتا چلا یہاں دیکھیے عالم ہونا ضروری ہے کوئی بھی عام انسان جو ایمان والا ہو اور اچھے امر والا ہو اس کے जहां جہاں پرانی امام سیر تو قل قل سوال کیا جائے گا تعریف کر دوائی جہاں ہو جہاں تک ہو سکے بتایا آی دیکھے ثابت ہے اور پانچویں طرح تبلیغ بھی ضروری ہے, ہے عوام دل زبان سے, سے جبکہ حکام اور طاقت سے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ کہ مطلب سے اتنا ہے کہ جو جس لائق ہے وہ اس کے حساب سے اچھائی کو خیلائے اور قرآنی سے خود بھی بچے اور قرآنی سے کنسروں کو بھی بچائے یعنی اللہ کی اللہ احمد جزت کی ناصل کرتا آئی دیپا کن کن خیلق احمد کو خریجت لنا کن بہتنیر امت ہو جو لوگوں میں ہیں شرط یہ ہے تعمرون ابی المعروف یوں نہیں قوارون آ کے آرے کہہ دے کہ ہم اتنے میں نہیں ایسے کہ آپ کو کہیں کمال کی بڑھتے ہوتے ہیں تو آسی فرقیہ جو ایک لمحے میں جرام سلیمان علیہ السلام کی ہوتی ایک لمحے میں اتنے میل کا تخت اٹھا کے بڑا چپتی پیش کرتے ہیں آپ اس سے لیتا ہو جائیں کہ صاحب کو مدی محمدیہ پہتے ہیں نہیں یہ موالتے پیٹھاتی ہے آپ کو آپ کو ہوتی ہوئے یہ ہے کہ حضور کی نسمت کے ساتھ وہ ایمان رکھو عشق رسالت بھی ہو عقیدہ توحید بھی ہو عشق رسالت بھی ہو اعمال صالح بھی ہو अच्छाइयां की तरफ लोगों को लाना भी हो बुराई से बचकर लोगों को बुराइयों से बचाना भी हो तब आपको बेहतरीन उम्मत का ताज मिलेगा एवण कोई जिंदगी जल्दी सफल हो जाएगा कोई ऐसी जन साल जो ईसा अलै सलाम की उम्मत में लोग बात करते थे आप कॉल उठा के के साहब आऊं चले जो हुजूर में غلط بات نہیں ہے بلکہ خطرے کے حساب سے جس کی جو جس کا جو عمل ہوگا اس کا جو اقینا ہوگا اس حساب سے اس کا ترجہ ہوگا بہرحال ہاں یہ الگ بات ہے الحمدللہ العزت ہی اس حکومت میں ایسے عطاء ہیں جنہوں نے اپنے مولا قطرہ راضی کیا اتنا راضی کیا کہ اللہ ان کو عزت دے جو اختیارات بھی پاور پہلے جناب خطاب فرمائے تھے وہ اس طور کے تبصرہ نہیں کروں گا تو آپ ٹھنڈی ہو جائے ادھر da